مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی تھی حضرت معاذ بن جبل کی چچازاد بہن اسما بنتے ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات کو آپ نے اسے قلم بند کرا دیا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 لوگوں کے اعتراضات کا جواب چھ طویل جدوجہد کے باوجود دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی سات منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت تمبی اور تهدید لیکن خطبے کا انداز یہ نہیں ہے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 پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی پھر تزحق استہزاء، الزامات سب و شتم جھوٹے پروپیگنڈا اور مخالفانہ بندی تک نوبت پہنچی اور بالاخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ غریب کمزور اور بے یار و مددگار تھے تیسرا دور پانچ نبوی سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات یعنی دس نبوی تک تقریباً پانچ 6 سال اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا گیا اور آپ اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شعب ابھی طالب میں محسور کر دیے گئے چوتھا دور دس نبوی سے لے کر تیرہ نبوی تک تقریباً تین سال